الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه صدف وفاس والوفاء اما بعد فاعوذ میں من تھو ن بسم میں الرحمن اللہ ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزل الله قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال جوسف ليبيه آبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله مولان العزيم إن الله وملائكته يسلون على النبي یا منوسلوسلیم ذوق شوق وسلام علیکہ تو السلام علیک و سلام يا يا رحمت و وسلام علیکا یا سید یا رحمت اللہ علمین و علی یا سیدین یا محمد رسول اللہ حمد سناد رد خاتم المبیاء اللہ و وسلّات بات قادر مطلق جل جلاله امر والہ عز وجل وہ دی پاک وارغا دین دلو فریاد و التجا ہے جل مجده الكريم سونا بندہ انا چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ سین ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ امان فرمائے صدقہ مدنی زائدہ اور محبوب خدا اور اشرف انبیاء حق بولنے کی دی دی خطبہ دیکب المبارک شریف دو بعض بخل ساتھیاں مشورے فرمائش درمائشتوار تسلسل موضوع کا آغاز کرنا چاہنا اللہ ربلالبین جلا موجد ال کریم کی بار گاہ دعا ہے اللہ رب العالمین منو سمجھانے نہیں اور جناب جنابروں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کا عنوان ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ ہی سلاد اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوئے گی کہ میں کوشش کراگا اج دیت دی المبارک شریف کے اندر خلاصہ تن اول تاخر جناب سامنے پیش کر دیا اس تو بعد اپنی بسات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے واقعے دی کچھ نہ کچھ تفصیل پھر حکمت دیاں نصیحت دیاں ایبرت دی جڑیاں بات ہے رند دی دنیا واسطے جڑے ہدایت دے روشن چراغ میں عقیدے دی اصلاح دا سامان ہے اعمال دی اصلاح دا سامان ہے اپیش کردا رہواں گا دعا کر اللہ رب العالمین میں نو پایا تکمیل تک پہنچانے دی توفیق نصیب فرما دے دوستو اج تمہی گفتگو ہے اس نے انتہائی توجہ اور سماعت فرماؤ ایک گل ذہن چ رکھو واقعہ اور قصہ تسلسل بیان کرنا کہ اندر جہاں سبق ہیں تے چھٹی ہوئی نسیحت عبرت کا سامان ہے توجہ غور نہ کرنا یہ قرآن مجید دی منشا مرضی بالکل برخلاف ہے بات میری مولا مولاتعالی نے قرآن مجید اندر مختلف امبیا علی مسلاۃ و تسلیم دے قصص و واقعات بیان فرمایا تو جو میرے بل حضرت آدم علیہ سلاۃ اسلام کا واقعہ شریفیت بالکل پہلے سے سفارے دن, دن شروع ہو جاندے ہیں حضرت موس علی صلاح اسلام کی گل بات پہلی بات ہے کہ رب سونا واقعات میں حضرت موس علیہ صلاح سلسلام کا واقعہ حضرت ابراہی علیہ واقعہ جگر امبیا علیم واقعات میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے واقعہ شریف دے میرے بال تھوڑی جی توجہ فرماؤ سوائے حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے واقعہ شریف دے ایک ہے کہ کوئی واقعہ بھی رب نے ایک تسلسل اور پوری ترتیب نال بیان نہیں فرمایا قران مجید میں صبا یوسف علیہ ایک تسلسل دے نال پوری ایک ترتیب دے نال واقعہ چل اول تا مکمل ہو جائے ایسا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے پہلے صفارے دے اندر رب نے بیان فرمایا اگے جا کے سورۃ عراف دے اندر ہے اس طرح پھر 14ویں صفارے سورۃ الاجر دے اندر ہے اگے جا کے سورۃ اسقاف دے ہے اللہ تعالی نے مختلف صورتوں دے حضرت دا بیان فرمائے. اور کیا کہ مرتبہ پچھلی گل اگے پھر کے بیان کرنے مرتبہ تکرار بیان کر دینا فرمایا مقصد ہوں دل, دل دماغ چل بہ جائے پوری توجہ گفتگو ایک بات ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ رب سونا انبیاء علیہم ہی وہ سلاۃ التسلیم کے واقعات جان فرما ہے نا سوائی یوسف علیہ سلاۃ اسلام کے واقعہ شریف ایک تسلسل واقعہ نہیں چلتا دا. کچھ حصہ ایک جگہ تے دوسرا حصہ پھر دوسری جگہ تیسرا حصہ پھر تیسری جگہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید سارے سامنے ہے اس ترتیب سے نازل تو نہیں ہوا ترتیب سے نازل نہیں ہونا اے سورت الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے اعتبار ہے پتہ ہے, ہے سب نال پہلا جی آیات نازل ہوئی ہے وہ ایک اور مینالا مگر اتنا ضرور ہے کہ اے جڑی ترتیب تے ساڈے سامنے ہے نا اے جس ترتیب تے ساڈے سامنے ہے اے ترتیب اللہ دی طرفوں ایک اک نزول دے دی اعتبار دے نال اے کہ لوہے محفوظ دے جس ترتیب دے دی لکھیا ہوا ہے نزول دے دی اعتبار دے نال طریقہ کار سی مگر ساڈے سامنے جو قران مجید ہے بالکل بے ہنک اں اوہی ترتیب ہے جڑی قران مجید دی لوح محفوظ دے ہے ئیے یہ نہیں ترتیب ہے مخلوق خانہ ذات ذاتی اخترائی سے نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے یہ گل سمجھ رہے ہونا یہ بھی رب سونے کی طرف ہوئی ہے مخلوق دی اپنی مرضی نال نہیں مدیری دے تاجدار صلی اللہ تعالی آرح وسلم آدی سے مبارکہ چاہیے رکھ دو آیتانی فلانی آیت نہ رکھ دوس فلانی سورت دی فلانی آیت نہ رکھ دو اور یہ سورت ہے انو فلانی سورت کے فلانی سورت تو بعد رکھ دو مدینے تاجدار دار مدینے تاجدار اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرما دے ہوں مگر اگر جناب تھوڑی توجہ تو میں جناب ایک توجہ کرانا چاہوں بولو شبہ ایک گل زین اے جانا سورت ہیں نا سورت انہوں دے کچھ امتیازات دے نے انہوں دے کچھ امتیازات ہوندے نے کہ اے سورت فلانی گل نالو ممتاز ہے بڑی اہم میں فلانی صورت اس گل چورتوں جی سورت الباقار ہے نا سورت القار ہے یہ خصوصیت بلا کیا ہے اندازہ کرے اص قرآن مجید پڑھنے تھے آ مگر قرآن مجید نو قرآن مجید کی مرضی اور منشا دے خلاف پڑھنے سورت ال دا امتیاز دی خصوصیت اے ہے کہ انب نے یہودیاں کا رد کیا ڈاڈا اخیر کر اخیر کر جاتی ہے سورت آلے عمران وہ ممتاز ہے او دی خصوصیت کیا ہے او دی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عیسائی کے رد ممتاز دے خصوصیت دے حامل صورت ہے یعنی جس وقت مفسرین کرام مختصر جی گل کرن بھی سورۃ البقرہ خصوصی کیڑی شے بیان ہوئی ہے اکھیا جاندا یہودیاں دا رد ہے عالم راض اندر کیا بیان ہوا ہے خصوصی طور تے عیسائیاں دا رد ہے سنوں ادھر ویکھو رب سن اسی ترتیب تے ਸਾਡੇ سامنے قران رکھے تے ਸਾਡੇ دماغ دے اندر گل بٹھائی نیکیاں نماز روزے حج جکاتا سب کچھ بادلہ دشمن تو چان رکھا جائے ان آگاہ رویہ جے انہوں نے دماغ نہ ہٹایا جے اگر جیسا دشمنوں نہ پہچان سکے تو ناڈی برباد کر دینی اگر اپنی نیکیاں بچانا چاہتے جے اپنا ایمان خیرت عزت حیات شرافت خاندان بچانا چاہتے ہو پھر یاد رکھ لو انہوں نے دشمنوں تک آگاہ ہو کے رویہ جے تو بچ کے رویہ جے تم اپنی دنیا بھی سونے کر جاؤ گے اپنی آخرت بھی سونے کر انداز دیکھو تصا رب درآن دا حیران ہو گے میں تڈے سامنے تھوڑا جہا پڑھنا پہلا سپارا ہے نا پہلا سپارا ہے رب سونا جس وقت آغاز فرمان ہے نا ان ترتیب کیا ہے سب پہ جگز ہوا قرآن مجید رب نے دو ترائے آیات دن دن در رب نے, نے جڑے دلو اندر کرنا رب نے, نے منافک پورا پورا من قرآن مجید اتے ایک ہونا والے احتراج کا جواب بھی دے کال ملائی خلیفا بہادر آدم علی سلا تو اسلام کی تخلیق کا ذکر ہویا اگے, اگے یا بنی اس طرح پورا نہیں ہویا ہالے پائیا پورا نہیں ہوا رب سونے بنی اسرائیل یعنی بری تھے کبائے انہوں دے پٹھے کرتوت کا دکھ رکھی تھان بڑی تسلی نال نب سونے سمجھایا یا بنی اسرائیل پہلا یا بنی اسرائیل دوسرا پھر پھر یہ یا بنی اسرائیل او جد سپارا مکن کے قریب آندا آدھا اتے آدھا یا بنی اسرائیل تقریبا رب العالمین مہینے بریہ کرتوت بریات دشمنیا نال <سؤال> کیا کی تھا اصا انا اصا انہوں نے میربانی کمی اخیر کر تیرے میرے دماغ گل بٹھائی وہ مسلمان ہونا لو یاد رکھو کدی یو نے بڑا نیچ بڑا ہلا جہتماد کرے یہود سارا تھے سانو ترقی دینا چاہتے نے سانو دنیا روج دینا چاہتے نے ساری بھلائی چاہتے نے ساری خیر چاہتے نے ہاں وہ سانگ لیا چاہے نے دے نے کوئی میرے خیر خان ہو سکتے ہمیشہ دنیا کے دماغ صحاب آجوبی واگ قوم جی وہ جیری ہمیشہ سارا نو اپنی دشمن بھی برباد ہو گئے اگلے جہان در برباد ہو جان گے رب دے اندر جلیل ہو جان گے رب سونا قرآن مجید دے اندر تھا مجیت دے فرما دے یا رب دے خبردار اگر کافر مولا تالا کیڈے کھاد لفظ سس اوم اب سیا بیا رب دے قرآن دیا کھلیاں مگر مسلمان وہ سجنا جرا رب فرماس مسان وہ او مسلمانوں اگر ماڑی جی خیر ماڑی جی خیرے بھی آ جائے ایمان ویخ کے اندر بڑی ساڑ پہ وہ جدیاں خیرت ویکت ویک بہن کا پردہ ویخنے نے دنیا کے تڑکیان ترقییاں ویکھدے نے وجدہ کول معیشت سونی ویکھدے نے تواڈی معاشرت سونی ویکھدے نے تواڈے کاروبار حلال دے سونے ویکھدے نے تواڈا ماحول سونا ویکھدے دینے تسوہم انہاں نو سار لگدا اے مولا او کیا چاندے نے فرمایا وان لتسبکم سیئات تو افرحوا بہ وجدہ تسا بربادی دے اندر جاو جاؤ وجدہ تواڈی مار برباد اول تواڈیاں استا اجڑ جان معیشت برباد ہو برباد ہو جاوے دنیا کرو اس طرح پٹھے دماغ ہو سارا ترقی کرنے کے پاس ٹورنا پینا ہے تریقا اپنا پینا ہے تحریم اپنا پینی ہے تعلیم اپنا پینی ہے سیاسط پرانی پینی ہے پوری طرح فس جی طرح فس جاو ادو خوشیاں ہوں پر ہوں نے مولا پھر سانو کدی پیچھے چلنا چاہیے نبی پچھے تروے پیرا درڈا چب جاوے محمد پاک نکلیف ہوں بس مدد یہ نہ سارا پچھے چلن والا دنیا تندر سلیل ہو مدنی تاجدار دے پچھے چلو والا دنیا دا شہنشاہ تے کی تجیب انسان ہوتا ہے خیر سونے سونےو توجہ ہے ذرا ذوخرن بلونا سبحان اللہ ارادہ تے میں الیک بیٹھا سی جانسی جانسی کہ حضرت, جانسی جانسی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا واقعہ ہے او خلاصہ ت اول تا بیان کر دیاں پر ان میں ویکھ ریاواں جڑی گل میں جڑی گل ول میں متوجہ ہویاواں او گل وی اڑی چھوٹی نہیں ہے او گل بھی بڑی وڈی ہے مسلماناں دے اندر ضمیر مسلماناں دے اندر غیرت انہاں دی بیداری و دور کرن واسطے بڑی اہم مہم ہے چلو خیر جیے رب نو منظور اویں گلاں اون دیاں رہن گیاں سجنا ادھر ویکھ میں جڑی گل بیان کر ریا ہاں او اے ایسی کہ واقیاں بیان کرنا قصہ بیان کرنا اس طریقے دینار کے بس قصہ بیان ہوے واقیاں بیان ہوے عقیدہ دی اسلام ہوئے عمل دی اسلام ہوئے آخر کا رب العالمین نے قران مجید قصے تے سنان واسطے نہیں اتاریا لا نزل کتاب الا ريب فیہ للعالمین رب فرمان ہے تو ہدایت واسطے اتاریا ہے دنگیاں کرما نو دلانو سیدا کر سیدا کرمل نو درست کرنے واسطے اتاریا ہے اور سجنا یہ در ویخ میں گل کر رہا سا ربلا نمیدیم نے جن خیات یوسف علی تو اسلام کے کسے تو علاوہ بیاں فرمائے نے ایک گل تے ہے کہ رب نے ترتیب نال بیان نہیں فرمایا رب سونا ایک تے تسلسل اول تاخر ایک و تھا تے بیان نہیں فرمایا کوئی حصہ کری جاتے کوئی حصہ کری جاتے کوئی حصہ کری جاتے پھر بڑی عجیب بات ہے رب سونا جو واقعہ بیان فرماںدا ہے ترتیب دا لحاظ وی نہیں رکھنا کہ پہلے علی گل پہلے ہوئے بعد والی گل بعد چ ہوے نا پہلے والی گل کئی وارا بعد بیان ہو جاندی گل کئی وارا پہلے جان ہو جاندی ہے رب سونا قران مجید الن اگر میں ان آیات دی تلاوت allele پاسے آ جاواں گا تے مزید وقت دے تے خرچ ہو جانا ہے وسجنا بس تساں دل دے اندر اے گل بٹھا لو نا تے قران مجید فرخان حمید تسلسل دے نال واقعہ بیان فرماؤتا ہے اور نہ ہی ایک ترتیب دے نال واقعہ بیان فرماؤندا ہے پر فر جدو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے واقعہ دی گل آئی اے رب العالمین نے تسلسل ایک گل میری رکھ لو رب نے جہاں اسے نصیحت حاصل کرسلسل بنان ہوئے ساری توجہ واقع آسے ہو جاتی ہے نصیحت آسے ابرت والے پاس وب والے <سؤال> پاس یہ رو ہٹ جانے رب سونے نے ایک ترتیب فرمایا ہے ابل تاخر بیان فرمایا ابل تاخر ایک ترتیب فرمایا پر ع پو رب سونے واقعہ شروع فرمایا واقعہ شروع فرمایا دنال حال اغاز ہون لگیا دو ترمایا فرمایا فرمایا وی کمن رو سبھی تبھی اے یہ پرانے مجید والے پاس اے یوسف واقعہ شروع ہو رہا ہے پشا أي آيت شريف فكلن قص عليك من انباء الرسل لمان تثبت به فؤادك وجاءك فيه هاده الحق وموعظه وذكره للمؤمنين غور نال گل سنیا جے رب سونا فرمان ہے خصوصی طور تے توجہ کرار ہے خصوصی طور تے دھیان دیوارہ ہے فرمایا وہ کل نقص علیکم من انبیاء الرسل اسا جڑے واقعات بیان کرنے ہاں اسا جڑے قصے بیان کرنے ہاں قران مجید دے اندر اپنے رسولاں دے اپنے پیاریاں دے ماں فو فوادک کہ سڈے یار دا دل تکڑا رہے سڈے یار دا دل مضبوط رو سڈے یار دا دل اس اندر رہے ہاں سجنا ادھر رب دستا ہے تا کر کے بیان کرنے ہاں تا کہ سنن والیا پڑھن والیا کا دل مضبوط روے ہاں دا دل تکڑا رہے ہاں دا دل جمع رو دین کہ اوکھا آندیا ہی ریندی نے مسئیبت آن دیا ہی رہی دیا نے مشکلات آن دیا ہی رہی دیا نے قد سوکھاوے لاؤنتا ہے قد یاوکھاوے لاؤنتا ہے تلکل ایام نو دابلو آبین الناس اسا دول مانگو دینا نو بنایا ہے قد جناب والا خوشی ہے قد غم ہے قد مسئیبت ہے قد راحت ہے پر اے گل جہن چنکھنا رب نے واقعہ دمیان کر کے تسیعے لوگوں اوکھا ویلہ آوے رب دا شکوہ نہ کرے آجے رب ہمیشہ اوکھا ویلہ نہیں رہن دے گا وہ آسانیہ بھی پیدا فرمان والا ہے وہ سہولتہ سمان بھی کرن والا ہے میں جنہی گال وقت ہو جو کرانا چاہنا ہوا واقعہ بیان ہویا رب نے شروع تے فرمایا رب نے فرمایا اصلا کس سے اتعام بیان کرنے ہیں تاکہ دل تکڑا رے اے جدو واقعہ ختم ہون لگیا ہے راقعہ جدو ختم ہون لگیا ہے آئے اے بیکو حضرت یوسف علیہ السلام دا جنب آقیہ ہے ختم ہون لگے آئے آخری آیتیں فرمایا اللہ قد کہنا فی قصاصیم عبرت اللی ان اللہ الباب فرمایا آسان جیرے کسے بیان کرنے آئے اندھی اندر عقل والے آواز عبرت دا سامان رکھے آئے اندھی میں چسا سمجھ دار لوگ آواز بڑا جناب والا سمجھ داری دا سامان رکھے آئے پتا لگیا خاص خاصی گلا نے تا کر کے مسونا ج شروع کرتا ہے تکیتا کر دور کرتا ہے غور کر بڑی گلا نے جی شروع فرم جرم نونا خسو لسن ک وا کے بار کرنے یار نو کسے سنا جی ماں اولاد بے چین بٹھا کے اپنے اولاد نسلی دن کسے سنا دیا نے وہ سونے تا یار تیری ماں بھی دنیا تر گئی تیرا باپ بھی دنیا تر گیا تی سڈے دین کی تبلیغ جانا وہ سڈے دین ہے پتھر وجدے آپ نے تبلیغ فرمائی بلایا پد وقت انہاں میرے نبی گل نو نہ فرمایا چلو تسا میری گل نو تو نہیں منیا پر مہربانی کرا جی مکہ دے کافرہ تے مشرکانوں نہ دسیا جے انہاں میں محمد دا مذاق اڑانا ہے انہاں جے جی دوے گل سنی انہاں ٹھکوں نہ دسیے اسا ضرور دسانگے اسا تیرا ضرور مذاق اڑواواں گے میرا نبی تو جی ٹوٹے دے نال اٹھیا اے انہاں زمانے دے عواش زمانے دے خنڈے زمانے دے کمینے زمانے دے بدبخت اور زمانے دے لچے لفنگے میرے نبی دے پیچھے لا دتے کیناں تعظیم انسان اے دم رکھے رب پیرا دگ صدیقہ شکاگ دے سامنے گل بیان فرمائی تھی جدو آپ پوچھا گیا ہے اے اہد دے میدان دے اندر جناب نو بڑی تکلیف آئی کیا کیا دے میدان دشمنا ترسایا جدو میرے کو ٹوریا نہیں سی جانا وہ کمی نی کرتے سن ہزار سجے کبے آ کے ہزور نو کڑا کر دے سن میرا نبی اگے قدم پتھر مارے میرا نبی لیا پیالہ بھر گیا فرشتہ دستار وہ جن کے پہاڑا دی تصرف دی طاقت سی آیا آدھا لال فرما میں پہاڑا نو ملا دا اے چکر چور ہو جان گے پتا لگے محمد دربار ہے میرے نبی نے فرمایا میں آب کا پے نہیں آیا میں نماز رحمت کا پیغام لے کے آیا وا مولا جی تیرے تیرے رحمت بڑی ہے میں محمد کا سبر بھی بڑا ہے میں محمد استقلال دی طاقت بھی بڑی ہے اج بھی نماز دے میں گا رب دے گاہ دعا کرا گا مولا سمجھ دے تاکہ انہوں نے پتا لگے میں یہاں کا دشمن بن کے نہیں آیا میں واسطے توانا دیا خیر برکت کا سامان لے کے آیا توجو ہے سجنا زراض اکھلاں بولو نا سہان الا ساڈا پیر باہو گل کر فرماند ہے او جر نہ اچ وے سکیرا جئی دیو یارا گائے اچھے یار دارو او جے کوئی چھوئی او یارا گتڑ کھوڑا اچھے واگ اروڑی ذو كر الملائنه سبحان الله درویش کنا پیار برانداز بیان کرنا سی رب فرما دہ نہ سونے تری ماں کو دنیا تو تر گئی تیرا باپ دنیا تو تر گیا تینوں تسلی دن علی کا القصص سونے سونے واقعات میں واستے سپارے کے اندر اتنے کی انداز اپنایا فرمایا نتلو لائی کما پائے موسا اصنے تر تلاوتا کرنے آ تڑھ پڑھ پڑ سنانے موسا کلیم دیا گلا گل رب کیوں فرمایا رہے دل مضبوط رو ای رب نے توفیق نصیب فرمائی حضرت یوسف علیہ سلا تو اسلام واقعہ سنے گا پتہ لگے گا کل نو تسلی ہوں کی ایمان نو تازگی ملتی ہے کے اندر ایمان دے اندر استقامت پیدا ہوندی ہے او سونیاں تا کر کے مفسری نے کرام نے لکھے ائے جڑا اداس دل ہووے بے چین دل ہووے بڑا عظیم نسخہ ہے فرمایا سورۃ یوسف دی تلاوت کیتی کرے لا کد کا نفی یوسف و اخواته آیات للسائلین فرمایا یوسف صورت یوسف دی تلاوت کیتی کرے اون دی اندر دے غم دور ہو جان گے اون دی دی پریشانی ختم ہو جاوے گی کہ عجیب اس دے اندر یوسف علیہ الصلوۃ دے واقعہ دے اندر حکمتہ رکھیاں نے کدیو ویلا اے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورگا بے و مددگار خود دے اندر خود پہ ہوا ہے کدا آیا پدار لگا ہے درا ما خوٹے درما دکد او مصر دا لگیا ہے, جرا خوٹے درما دے بازار دے دے سونے دے بھا بھی دروی جا کدے گائے دروی جہاں کدے خوشیاں کدے جناب والا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر دے تخت تے بیٹھے ہوئے نے بڑی عجیب گل ہے سونےو جدوں بھرا تتیجی ورا اے جس ورا انہاں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچانیا سی میں اشارہ دے رہا ہوں تفصیل نال بیان کراں گا وجدوں پشانے آسی سی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ورا ہی پہچان لیا پر جدوں تیجی وارہ چکر لگیا اے بھراواں دا پچھیا پچھانا تو پہلے گل کی رب فرما ہے وہ کھوٹی پونجی لے کے آئے سن اٹھارہ ترہم وہ ترہم جنا کے بدلے یوسف نچیا سی آپن دے دے ٹوٹ گئے آپ نے فرمایا کال حل عالم تما تم فرمایا جو توسف یاد بھی ہے لوگ محسوس نہ سی میں شکوا نہیں کردا بےسمجی ہو گیا دماغ آخری نے کہ خوب واسطے آئے ختم کے ارادے کی سجنا یہ درویخ جدو ہی مجبور ہو کے سامنے آئے نے نے بس ایل کی تھی فرمایا جو کیتا سی او بے سمجھی ہوا سی نہ جدو یہ گل سنی آپ نے فرمایا ہاں گھبرا گئے اج پتہ نہیں کی بدلے ہون گے اپ نے اپنی شان نبوت رعل فرمایا لا تسری علیکم المل یوم اج دا دن بدلیا دا دیہار نہیں ہے اج دا دن معافیاں دا دیہار ہے اللہ دی طرفوں رضا دا دیہار ہے کنے کنے اس صورت دے اندر سبق نے رب نے توفیق دی تھی تھی اللہ علیہ سنے گا قسم خدا دی کر کے آنا علماء نے لکھیا ہے رب نے اس صورت دی اندر موٹیاں, موٹیاں دماغ والے لوگ ہی پہنچتے ہیں اصل بڑے چھوٹے لوگ چیری گلا تفسیر وہ بیان کرا گا آخر تس ایک چھوٹی جی گل بیان کر کے گل مکانا وا رب لال قصے دبارے بیان فرماندہ ہے احسان القصص فرمایا بڑا سواتی قصہ ہے بڑا چس والا قصہ ہے بڑا زبردست قصہ ہے ویارہ ایدرویخ تفسیرہ مانا نے لکھیا ہے کہ رب نے احسان قصص سونا تے سواتی قصہ کیا فرمایا فرمایا کئی وجوہات نے ایک وجہ اے وی ہے اندے وچی لکر ہاسے داوی ہے ماسود داوی ہے مالک داوی ہے مبلوکی ہے آشک دا بھی ہے ماشوک دا بھی ہے دا بھی ہے مالک کون مبلوک کون پہ لو آیا کہ عزیز مصر مالک بنیا مملوک حضرت یوسف علیہ سلا اسلام بنے نے آشق بھی ہے ماشوق بھی ہے در وا جناب جنابا بنی معشوق یوسف بنے دے گواہی حضرت یوسف علی سلاسلام بنایا ہے اس نونا کسا آیا جانا ہے کیوں ہاست کا ذکر بھی ہے ماسو دا بھی ہے مالک دا بھی ہے مملوک بھی ہے آشکتا بھی ہے ماشوکتا بھی ہے شاہدتا بھی ہے مشہودتا بھی ہے اور دوسرا اس قصے نوراب نے سونا قصہ کیوں فرمایا ہے یہ دی اندر رب سونے نے آدھے یار دی زندگی تا خلاصہ بیان کی تا کنج کنج اپنے یار دی زندگی تا خلاصہ بیان کی تا فرمایا سونے آج مکہ والے دشمن بن گئے اپنے غیر بن گئے ساتھے قومین آخن والے پتھر مارن والے بن گئے بن گئے بن گئے حضرت یوسف نو رب نے نبوت دیتی فی رواں حسد کیا آپ نو نبوت ملی فراواں حسد کی مشورہ کیا قتل کرنے آئے مشورہ قرآن کا بیان قتل نہ مشورہ کی تھا اخیر قتل نہ کر سکے ہاں فی خیابت الجبے ایک دور تراز بیابان خود اندر پھیک کے آ آگئے آپنو گرا کے گئے آپ سرکار خود اندر رہے اس تو بعد مصر دے اندر گئے آپ نے مصردیاں شائعیاں دیتیاں اوہی پھر آن سامنے آئے ہاتھ بن کے کھلو تینے آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم علیوم فرمایا جو جویں یوسف نو نبوت ملی ملی تھی تینو بھی نبوت دتی اے پھر آوا حسد کیتا ایتھے تیرے قریشی خاندان نے حسد کیتا اوتھر در آ دشمن ہو گئے ادھر قریشی دشمن ہو گئے اوتھر پھر آوا قتل دا مشورہ کیتا ادھر قریشیان نے دار الن دوا اندر بیٹھ کے قتل دا مشورہ کیتا او قتل نہ کر سکے ادھر میرا نبی آپ سرکار نو انہاں ارادہ ضرور کیتا پر جویں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپ خود دے اندر مدینے دا تاجدار یوسف علی دے, دا تاج دے, دا تاج جی دے بھرا سامنے کلوتے نے اس طریقے مکے دے جی دے آپ دے کنڈے دے وسان والے پتھر مارن والے گوڑا بڑا بولن والے سامنے کھلوتے نے جیوا نے آخیافا کی معاملہ کرے گا پتلے نہیں لوا گا میں وہی گل کرا گا جی گل میرے پھر یوسف نے اپنے پھراوا نال کی لا دسری بال کو بل میں دنیا کے اندر پتلے پہ نہیں آیا رب تو بچھڑی مخلوق نو رب کا راہ دے لایا ایک بنیادی بات ہو گئی جنو ادل ایک تمہیدی بات تقریبا تھوڑا بہت میں موڈ بن لیا ہے انشاءاللہ العزیز دعا کرو اللہ تعالی مینوں تسلسل دے نال پورا واقعہ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماو حکمت عبرت دی اور نصیحت یا باتیں پیش کرنے دی توفیق فرماوے تو تہاڈے میرے واسطے ہدایت دا اعمال دی بہتری دا سامان بناو یار زندہ صحبت باقی واخر دعا یعنی الحمدللہ رب, اللہ رب, اللہ رب